هو الذي أنزل فِي في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيماً نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسطین بصبری وسلا اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو صبر اس کے معنی اپنے آپ کو روکنے کے روکو اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے مال و اسماعت کی محبت سے یہی چیز رکاوٹ بن رہی ہے حب قبولیت میں اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو یہ نماز جن میں اللہ کا خوف پیدا کرتی آخرت کی جواب کا احساس پیدا کرتی ہے تو حق قبول کرنا اور باتیں سے ہٹ جانا اور نیکی پر عمل درآمد کرنا آسان ہو جائے گا وسطین بھی صبری وسلہ اور صبر و نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو نوٹ فرما کہ جب ہم سے خطاب شروع ہوگا امت مسلمہ سے آیت ون ففٹی تھری سے یہی دو باتیں وہاں پر بھی آئیں گی یادین بھی صبری وسلا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو یہی حکم بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہاں دیا جا رہا ہے صبری وسلہ اور صبر نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو تو رکاوٹیں دور ہوں گی اور حق کا قبول کرنا آسان ہو جائے گا وہ نہ کبیر رت اللہ اور وہ ہے بڑی دشوار ہے مگر آجزی اختیار کرنے والوں پر نہیں نماز کا معاملہ ہو یا صبر کا مظاہرہ کرنا ہو بڑا بھاری عمل ہے لیکن جو آج اسی اختیار کرنے والے ہوں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو ان کے لیے مطالبات بھاری نہیں ہے مزید فرمایا اللہ دینا ملاقر وہ جو اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں انہیں یہ بات یاد رہتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وہ اندو ملے اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں جن میں یہ آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا اللہ کی ملاقات جنہیں یاد ہے اللہ کے حضور حساب کتاب ہونے کا جنہیں یقین ہے ان کے لیے نماز اور صبر کرنا بھاری نہیں ہے ان کے لیے عادضی اختیار کرنا بھاری نہیں ہے ان کے لیے حق کے راستے میں ڈٹ جانا بھاری نہیں مشکل نہیں ہے اللہ ہمیں اس کا بھی یقین عطا فرمائے یہ پانچ وار مکمل ہوا اور بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ وہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لے اس کے بعد اب آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 123 تک نو رکو اور دو آیات مزید پندرہ رکو کی ایک طویل خطاب ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے آیا سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے اس اور جیسا کہ میں اس, کر چکا ہوں کہ اس خطاب کی ہمارے لیے اہمیت یہ ہے کہ یہ امت تھی پہلے امت مسلمہ اللہ نے اس کو چنا تھا اپنے دین کے کام کے لیے اور بے شمار نعمتیں دی تھی اللہ نے وہ نعمتیں جو بعض اعتبارات سے صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی نہیں ملی انہوں نے خالص انسان کی سطح پر جد و جہود کی تھی دین کے لیے اتنی نعمتیں دی گئی لیکن ہر مرتبہ نہ فرمانی دین سے بغاوت دین سے دوری دین سے غداری تو پھر اللہ کے غدب کا شکار ہوئے ہمارے لیے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے جب اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنے عمل کی اصلاح کی کوشش کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا جامع ترمی کی حدیث میں لازمن میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے بالکل مشابه ہوتی ہے ذکر بنی اسرائیل کا لیکن جب انشاءاللہ شاء مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا تصویر آج امت مسلمہ کی پیش ہو رہی ہے آج ہم بھی ضلع اور رسوائی کا شکار ہے مغلوب ہے دنیا میں جیسے وہ بنی اسرائیل مغلوب کر دیے گئے تھے اللہ ہمارا حل یہاں تجویز فرما رہے ہیں وہ کیوں مغلوب ہوئے دین کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا اب ان کا بیان میرے اور آپ کے لیے اس امت مسلمہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے عبرت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی وہ ان فول تکم عالمی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی یہی الفاظ جب یہ خطاب مکمل ہوگا بنی اسرائیل کے حوالے سے دوبارہ آ جائیں گے آئس نمبر 122 میں ان اللہ تعالی جہان والوں پر فضیلت دی اللہ نے بہت کچھ اس قوم کو عطا کیا تورات زبور انجیل انہی کو عطا کی اسی طرح چار ہزار امبیا انہیں کے درمیان آئی چودہ سو برس تک نبوت کا سلسلہ ان کے درمیان جاری رہا یہ جب امت بنے تھے موسا علیہ السلام جیسے رسول ان کے رسول تھے ان کے آخری رسول عیسی علی والسلام جناب تاروق کی بادشاہ ان کو دی گئی عظیم بادشاہ پھر داؤد علیہ السلام کی بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ ان کو دی گئی اتنی نعمتیں اللہ کی اور مزید نعمتوں کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ لیکن جب اللہ کے دین سے بغاوت کی تو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ شاء اللہ سکسٹی ون میں کہ ذلت اور محتاج ان پر تھوپ دی گئی یہاں قرآن کہہ رہا ہے وارنی تمام جہان والوں پر فضیرت عطا کی اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے اور اگلی آیت کے الفاظ بھی تقریباً تمام کے تمام دو تین الفاظ کی ترتیب کے علاوہ ریپیٹ ہوں گے جب یہ خطاب مکمل ہوگا آیت نمبر ون ٹوینٹی تھری پر انشاءاللہ شاء اللہ اور اس دن سے لات جس کو کسی دوسرے کا بدلہ نہیں بنے گا پہلی بات نمبر دو ولاقبر منہا شفا اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی نمبر تین ولاقر منہا عدل اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا نمبر چار ولاح اور نہ ان کی مدد کی جائے گی تمام چور دروازے جو انسان بچنے کے لیے فرار کے لیے اختیار کرتا ہے دنیا میں سزا سے بچنے کے لیے ان سب پہ اللہ نے تالے لگا دیے چور دروازوں کو بند کر دیا امت جب زوال کا شکار ہوتی ہے تو لوگ تمنا کو اور امیدوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں یہی ان کا بھی رویہ تھا سورہ المائدہ نمبر محتمر میں الفاظ ہیں یہ کہتے تھے ابنا اللہ ہم تو اللہ کے بیٹے اللہ کے شہیدوں کی طرح ہیں اللہ کوئی ہمیں سزا نہیں دے گا یا ان تمام چور دروازوں پر پابندی لگا دی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کوئی بدلہ نہیں بن سکے گا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اس دن کوئی کسی سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور کسی کی مدد نہیں ہوگی ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا قرآن کہتا ہے سور مریم میں کل آتی يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ان میں سے ہر ایک اللہ کے حضور اکیلے اکیلے پیش ہوگا تمام چور دروازوں پر اللہ نے تارے لگا دیے اپنا محاذہ خود کرو اپنی تیاری خود کرو فرمایا بتکو یومن اور اس سے ڈرو لا لاتا جس دن کا بدلہ نہیں بنے گا ولا شفا اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی ولاق منہا عدل اور نہ اسے کوئی معاوضہ لیا جائے گا ولاحم یوم سروم اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اس کے بعد اللہ تعالی نے کچھ واقعات بیان کیے اور اللہ کے انعامات کا بھی ذکر آئے گا اور بنی اسرائیل کے جرائم کا بیان بھی یہاں جو واقعات بیان ہوئے اس کو اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات مکی صورتوں میں تفصیل سے آ چکے ہیں یعنی وہ صورت البقرہ سے پہلے نازل ہوئی لیکن مصحف کے اعتبار سے ہم آگے چل کے ان واقعات کو پڑھیں گے مثلاً سورت العراف اشور المؤمن اور سورت القصص میں ان واقعات کی تفصیلات آئیں گی لیکن یہاں اللہ تعالی نے ان واقعات کو مختصرا بیان کیا۔ فرمایا وہی نَجَّيْنَاكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی آل کے معنی فالوورز کے پیروی کرنے والوں کے تو آل فرعون فرعون کی پیروی کرنے والے جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ اللہ اپنا انعام یاد دلا رہے ہیں۔ وہی نَجَّيْنَاكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آلے فرعون سے نجات دی یہ سومون سو الآذاب وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے برے عذاب کے ذریعے سے بہت ظلم ڈھاتے تھے تم پر یوزا بہ وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کر دیا کرتے تھے وہ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے مکی سرو میں اس کی تسلی شال پڑھیں گے فید علی کم بالا اور اس میں تمہارے گا کی طرف سے بڑی آزمائش تھی لیکن اللہ انعام یاد دلارے ہیں کہ اللہ نے اس ظلم سے تمہیں نجات عطا فرما دی تھی ایک اور اللہ کا انعام فروخت نابکم البہر اور یاد کرو جب ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا انجئی نا پھر ہم نے تمہیں نجات اطا فرمائی و غرق نہ اور اعلی فرعن کو ہم نے غرق کر دیا ان تم جب جبکہ تم دیکھ رہے تھے تفصیل مکی سور میں ان شاء اللہ آئے گی موسا علیہ السلام اور چھ لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کو اللہ نے بچا لیا تھا اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تعاقب کرتے ہوئے آئے تھے اللہ نے ان کو غرق کر دیا تھا وہ دعا موسار بل اور یاد کرو جب ہم نے موسا علیہ السلام سے چالیس رات کا وعدہ کیا تو متخد تم الجلا ممبادی پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا تم و اور تم تو ہوئی ظالم اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کو بلایا تھا وہی عطا کرنے کے لیے پیچھے قوم وہ شرک میں مبتلا ہو گئی بچڑے کی پوجا پاٹ میں لگ گئی اس کی انشاءاللہ مکی صورتوں میں ہم پڑھیں گے وہ ان تم اور تم ہو ہی دالم تم معاف ہو گا ظالم پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا نام فرمایا احسان فرمایا لا تشکرون تاکہ تم احسان مانو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو وہ آتی نا موسل کتاب اب اور یاد کرو ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب عطا کی یعنی فرقان یہ طورات تھی جو موسا علیہ السلام کو عطا کی گئی اور وہ فرقان بھی تھے فرقان فر کر دینے والی شے جو حق اور باطل میں تمیز کر دے یہ فرقان درست قرآن حکیم کے لیے بھی آیا ہے اور اس مقام پر یہ تورات کے تو استعمال ہوا وعید آتی موسل کتاب اب اور یاد کرو جب ہم نے موسا علی سلاۃ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی فرقان جس میں جدا جدا احکام بھی تھے اور یہ کتاب حق اور باطل میں فرق کر دینے والی تھی لَعَلَّكُمْ الکم تاکہ تا تم ہدایت پا سکو یہ کتاب اس لیے عطا کی گئی تھی کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے آج ہمارے پاس قرآن ہے یہ بھی فرقان ہے اللہ کا آخری ہدایت نامہ ہے یہ کرائیٹیرین ہے اب ہمارے پاس اس کی بنیاد پر ہم جج کر سکتے ہیں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اللہ ہمیں اپنی اس کتاب کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہی قول موسا اور یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم بیشک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بتخاذکم العجلہ بچھڑے کو معبود بنا کر تفسیر اس کی یہ ہے کہ موسی علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے شریعت کے احکامات دینے کے لیے پیچھے قوم نے بچھڑے کی پوجا پات شروع کر دی جس کی تفسیر انشاء اللہ تعالی ہم مکی سورتوں میں پڑھیں گے فتوبو الی باعیکم پس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو فخت الو اپنوں کو ہلاک اب جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی وہ شرک کے مرتکب ہوئے مرتد ہو گئے تھے ان کا قتل شریعت نے مقرر کیا تھا اور بارہ قبیلے تھے بنی اسرائیل کے کہ جن کے حوالے سے یہ بات کہی کہ جا رہی ہے کہ ہر قبیلے کے لوگ اپنے مشرک لوگوں کو قتل کریں تاکہ نظریاتی سطح پر لوگوں کا رخ بالکل درست رہے اور نظریہ توحید کا نظریہ وہ اوپر رہے اور معاشرے کو اس نجاست سے اور برے عقیدے سے پاک کیا جا سکے تو فرمایا کہ فخلو الف اپنوں کو قتل کرو یعنی ہر قبیلے کے لوگوں سے کہا گیا کہ اپنے مشرک لوگوں کو وہ قتل کریں ذالکم خیر لکم عند کم یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے فتاب علیکم پس اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی نہو ہوا توبر رحیم بے شک بخوب توبہ قبول فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے یہ اجتماعی توبہ تھی جسے اللہ تعالی نے قبول فرمایا یہ مرتد کی سزا قتل پچھلی شریعت میں بھی تھی یعنی مسا علیہ السلام کی شریعت میں اور حمادی شریعت میں بھی اسی سزا کو برقرار رکھا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی حفاظت ہو سکے لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے ورنہ گر یہ دروازہ کھل جائے جو جب چاہے گا ایمان قبول کرے گا اور اس کا انکار کرے گا اور لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تو لوگوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے مرتد کی سزا قتل مقرر کی گئی وہی اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسا سلاۃ السلام ہم ہرگز آپ کی بات کو نہیں مانیں گے جہرتن یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں فوق عدت پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ ان تم دیکھ رہے تھے تھے قوم کے ستر افراد انہیں موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے کی طرف انہوں نے وہاں یہ مطالبہ کر دیا تو اور ان لوگوں کو موت دے دی گئی پر ہم نے تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندگی آتا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو یہ الفاظ بڑے واضح قرآن حکیم کے کہ اللہ نے ان لوگوں کو موت دی جنہوں نے ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالی نے انہیں زندگی آتا فرمائی تا کہ وہ اللہ کی قدرت کو بھی دیکھیں اس بات کے یقین بھی کریں کہ اللہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں اب اس کے بعد اللہ تعالی اپنی مزید نعمت بنی اسرائیل پر جو اللہ نے فرمائی اس کو بیان فرما رہے ہیں وہ ول اللہ علیہ غمام ضلع علیہ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا یہ صحرا میں رہے تھے اس کی تفصیل دیگر صورتوں میں ہم پڑیں گے اور اس دوران بھی اللہ نے ان پر نعمت نازل فرمائی اور ان پر بادل کا سایہ فرمایا اور ہم نے سلوہ نازل کیا من یہ دھنیے کی طرح دانے ہوا کرتے تھے اور اللہ تعالی اس کے ذریعے سے ان کی غذا کی ضرورت پوری فرما رہے تھے اور بٹیر کی طرح پرندے انہیں سلوہ کہا گیا کہ جن کے ذریعے سے ان کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی تھی یہ انعامات ہیں جو اللہ نے مادی اعتبار سے بھی اس قوم کو عطا فرمائے اللہ بار بار کے نے اللہ کی, نافرمانی کی روش اختیار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ پر موجزات کے عادی ہو گئے تھے کہ اللہ کی طرف سے کچھ آئے گا تو اللہ کے دین کے لیے محنت کریں گے لیکن نوٹ فرمائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا انہوں نے خالص انسانی سطح پر زندگی بسر کی ہے اور انقلابی جدوجہد جو, جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے برپا فرمائی وہ خالص انسانی سطح پر تھی۔ بڑا معجزات کو دیکھ کر قومیں وہ راہ عمل سے فرار اختیار کر لیتی ہیں اور بے عملی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا کہ بے شمار نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائیں لیکن انہوں دین کے لیے محنت کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ وانزلنا علیکم المنن والسلوٰ و اور ہم نے تم پر منو سلوٰ نازل فرمایا قلوب مقیبات ما رزقناکم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے رزق میں سے آتا فرمائی نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے تھے نعمت اللہ کی استعمال فرماتے لیکن اللہ کی ناشکری کرتے تھے اور اس کے دین کے تغادوں سے روگردانی کرتے تھے اور راہ عمل سے فرار اختیار کرتے تھے اس کے بعد اللہ مزید ان کے حوالے سے ذکر ارشاد فرما رہے ہیں وای فقل ادخلوا هذه اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ یہ موسی علیہ السلام کے برسوں کے بعد کا دور ہے یوشب بن نون ایک نبی تھے جو ان کے درمیان موجود تھے موسی علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتال سے انکار کر دیا تھا یہ تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ المائده آیت نمبر 20 سے لے کے 26 تک جب قتال کا مرحلہ آیا تو قوم نے انکار کر دیا اس کے بعد دن پر ذلت مسلط کی گئی وہ 40 چالیس برست سہرہ میں بھٹکتے رہے اس کے بعد ایک نئی نسل جوان ہو گئی قیوشہ من نون علیہ السلام کا دور ہے ان کے حوالے سے بذکر آ رہا ہے وَإِذْ قُلَّتْ غُلُحَا دِلْقَرِيَة اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بسنی میں داخل ہو جاؤ فَقُلُو مِنْهَا حَيْتُ شِئْتُمْ رَغَدَا پھر اس میں جہاں سے چھاؤ وقل الباب اور دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے مراد آجزی اختیار کرتے ہوئے حتتن غفر اور کہنا کہ اے اللہ ہمیں, بخش دے ہمیں معاف فرما دے ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے تمہیں معاف کر دیں گے مطالبہ یہ تھا کہ عاجزی اختیار کرنا اللہ سے گناہوں پر بخش مانگنا تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا وہ سنزید اور اللہ نے فرمایا اور ہم ان قریب اُمْدَگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو مزید عطا فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کی اس تلقین کا انہوں نے پاس نہ رکھا اور نافرمانی پر آمادہ ہو گئے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ وَلَمْ يَقُولًا بس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو بدل دیا غیر الذي قيل لهم بر اس بات کے جو انہیں کہی گئی تھی۔ انہیں کہا گیا تھا کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا بخشش کی دعا مانگنا اس سے تو انہوں نے فرار اختیار کیا۔ بغاری شریف میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہ فرما دیں کہ انہوں نے لکھا کہ فی شارتن اے اللہ دانے عطا فرما دے بعض مفسرین لکھا کہ گے ہوں عطا فرما دے یہ مادہ پرستانہ سوچ ہے کہ دنیا ہی دنیا اللہ سے ماننے لگے اور بخشش مانگنا اللہ کے حضور توبہ کرنا اس سے انہوں نے انکار دیا فبدل اللہ ذلم قولا پھر ظلم کرنے والوں نے بات کو بدل دیا غیر اللذی قیل لہم اس بات کے جو انہیں کہی گئی تھی عَلَى وَلَمُ مِنَ <السَّمَان> پھر ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب ناصل کیا بے ماں <يَسْتُقُون> کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے ساتویں روپوں کا آغاز ہو رہا ہے مزید اللہ کے انعامات کا بیان جو اللہ نے بنی اسرائیل پر فرمائے لیکن ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا اور ان کی سزا کو بھی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا قومی قوم کے لیے پانی مانگا فکول اپنے آسا پتھر پر مارو فن فجرت من حسن تاشرتا تو پھوٹ پڑے اس سے بارہ چشمے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر ہر قبیلے کے لیے الگ مقام اللہ نے مقرر فرما دیا پینے کے لیے نے اپنے پینے کے مقام کو جان تم اللہ میں میں سے نہ پھر موسا اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسا واحد ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے فد ہو لنا اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے یو خرج جلنا مما تم بت نکالے اس میں سے کہ جو زمین اگاتی ہے کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاس اب یہ ہے مادہ پرستانہ سوچ اللہ کی نعمتیں بغیر محنت کی مل رہی تھی بادل کا سایہ بھی تھا منوسلوا بھی بغیر محنت کے مل رہے تھے لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا زبان چٹخارے مانگنے لگی اور کہنے کے کہ منصاح نے رس سے دعا کیجیے کہ ہمیں یہ یہ مل جائے یہ ہے زوال کا شکار ہو جانے والی امت کا حال کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری قدری ہوتی ہے اور دنیا پرسی میں قوم مبتلا ہو جاتی ہے اب اللہ رب العزت کا تفسرہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک کے ذریعے سے کولاسی ہوا ادنا بل ہوا خیت علیہ السلام نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو کہ ادنا ہے اس سے جو کہ بہتر ہے جو نعمت اللہ اپنے فضل سے آتا فرما رہے ہیں بغیر محنت کے آتا فرما رہے ہیں وہ تم ناکافی سمجھ رہے ہو اس بہتر کے مقابلے میں ادنا چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو یہ سرزنش اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے اب اس کے بعد اللہ کا عذاب ان پر, پر نازل بھی ہوا اور شدید الفاظ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں احبتوں میں سورن جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ ہے جاؤ خود ہی کوئی ٹھکانہ تلاش کر لو اور وہاں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ وہاں تمہارے لیے یقیناً ہوگا وہ کچھ جو تم چاہتے ہو یہ اللہ کی شان بے نیازی کا ذکر بھی اور اللہ کی ناراضگی کا بیان بھی اگر تم یہی کچھ چاہیے دنیا پرستی چاہتے ہو تو جاؤ خود ہی کوئی ٹھکانہ تلاش کر لو وہ بتا لیت ول اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی وبا غبی من اللہ۔ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے یہ شدید الفاظ آئے ہیں اس قوم کے لیے یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم پڑھتے ہوئے آ رہے آئے نمبر 47 میں کہا گیا فول تکومل میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیرت عطا کی چار ہزار امبیا ان نے دیے گئے چودہ سو برس تک نبوت کا سسلہ ان کے درمیان موجود رہا بڑی بڑی بادشاہ انہیں عطا کی گئیں تورا زبور انجیل جیسی کتابیں دی گئیں لیکن مقصد کے ساتھ دین کی ذمہ داری کے ساتھ ہی نعمتیں دی گئی تھیں۔ کیونکہ جب دین کی محنت سے انہوں نے جی چرایا تو اللہ رب العزت نے فرما رہے ہیں ذُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْکَنَةُ ان اور معتاجی ثور دی گئی و باء بغضب من اللہ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے یہی وہ بات ہے جو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھی غیر المغضوب علیہم اللہ ان سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا ان یہود پر اللہ کا غضب ہوا تھا بخت نصر کے ہاتھوں 587 BCE بیفور بی ای ایرا عیسیٰ علیہ السلام میں پانچ سو برس پہلے بابل یعنی عراق کے علاقے سے بادشاہ آیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ اس نے بجا دی چھ لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور چھ لاکھ کو وہ قید کر کے لے گیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ستر برس کے بعد روم کے علاقے سے ٹائٹس نامی بھی بادشاہ آیا اس سے پھر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ایک لاکھ ہزار یہودیوں کو اس نے قتل کی. یہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی نمائندگی دینا چاہی تھی لیکن مس ریپرزینٹ کیا اللہ کے دین کی نمائندگی کو تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے لیکن آج ہمیں غور کرنا چاہیے آج یہ کیفیت کیا یہودیوں کی ہے یقینا نہیں آج تو وہ فائنینشل انسٹیٹیوشنس کے ذریعے سے پوری دنیا کو سود کے شکنجے میں جکڑ چکے ہیں میڈیا کے ذریعے سے دنیا کو وہ کنٹرول کر چکے ہیں آج ضلعت اور رسوائی ان کے لیے تو نہیں آج یہ ذلت مسلمانوں کے حصے میں آ چکی ہماری عبرت کے لیے اللہ رب العزت تفصیل سے اس قوم کے واقعات کو بیان کیا تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جامع المزی کی حدیث میں لازمن میری امت پر وہ حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہمیں بھی اللہ نے قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی بہترین امت میں شامل فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اپنے دین کی تکمیل کا اعلان اللہ نے ہم پر فرمایا لیکن ہم نے مصر برزن کیا دین کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا آج یہ اس امت مسلمہ کی تصویر ہے کشمیر اور فلسطین میں افغانستان اور عراق میں کس کا خون بہتا ہے کن کی بہنوں کی عصمت دری ہوتی ہے کن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں یہ قرآن کی رایت بتا رہی ہے بنی اسرائی سے اللہ کو کی دشمنی نہیں تھی اور ہم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے انہوں نے اللہ کے دین کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کیا وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گئے آج ہم نے بھی دین کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا دین کی دعوت کو انسانیت تک پہنچانا دین کے قیام کی جد و کرنا ہم نے سطر کیا تو آج دنیا کے کونے کونے میں ہم زلیل رسوا ہیں اللہ ہمیں توفیق دے ہم خود دین پر عمل کریں اس دین کی دعوت کو عام کریں اور اس دین کے قیام کی جد و جہد میں شرکت کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے فرمائے کہ وغور بتعلت اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی غلطی من اللہ اور وہ اللہ کے غزب کے ساتھ لوٹے اس کے بعد اب قرآن بتا رہا ہے کہ کیوں یہ ہوا زال کبھی انکان فرون ابھی آیات اللہ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وہ قرون نبی الحق اور نہ حق امبیا علی مسلاۃ السلام کو قتل یعنی شہید کرتے تھے تورات ان کو دی گئی دیگر کتابیں بھی دی گئی لیکن عمل سے کتابوں کا انکار کیا اور امبیا کو شہید کیا ہے ان کی تاریخ بھری پڑی ہے. انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ایک دن میں فورٹی تھری کو بھی انہوں نے شہید کیا ان کی تاریخ بتاتی ہے آج امت کا حال بھی یہی ہے اللہ کی کتاب کو ہم فراموش کر چکے ہیں اس کے لیے وقت لوگوں کے پاس نہیں اور نبوت تو ختم ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن انبیاء کے وارث علماء حق ہوتے ہیں ہماری امت کی تاریخ بھی بھری پڑی ہے کہ اہل حق علماء کو پہلے بھی شہید کیا گیا آج بھی شہید کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کے غضب کا شکار ہے اللہ ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کبی ما عصو یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی فرمانی کی اور وہ حصے بڑھ جایا کرتے تھے آج میں رکو کا آغاز ہو رہا ہے ان کی مزید لسٹ اللہ نے بیان فرمائی جرائم کے اعتبار سے اور ایک اہم واقعے کو اللہ نے اس میں بیان کیا ان آمنوا بے شک وہ لوگ جو نہ صلیح اور جو یہودی ہوئے اور اور, اور, اور جنہوں نے بھی نیک عمل کیے فلهم اجرهم عند اجربیم ان کے اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہیں ولاخ ولا ون ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ آیت مبارکہ اس میں ایمان والوں کا ذکر بھی ہے یہود اور نصارا کا بھی اور سابعین کا بھی سابعین کے متعلق ایک رائے کہ یہ ایک وہ گروہ تھا عرب میں جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کرتا تھا اور عرب میں کچھ لوگ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے نضول قرآن کے وقت بھی موجود تھے یہ آیت مبارکہ سمجھنے کے حوالے سے بعض لوگوں کو دشواری ہوئی اور بعض لوگوں نے یہ سمجھا اور اس کی بنیاد پر ایک فتنہ وحدت ادیان کے نام پر کھڑا بھی کر دیا گیا جو بھی اللہ اور آخرت کو مانے انہیں کمل کرے چاہے یہودی ہو عیسائی ہو سب کے سب جنت میں جائیں گے یہ بات درست نہیں ہے اصل میں جو بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نجات کسی گروہ کے ساتھ وابستگی پر منصر نہیں بلکہ ایمان جو بھی قبول کرے گا جو بھی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے گا اس کو اللہ کے ہاں کامیابی ملے ہر ہر دور میں جو بھی رسول موجود رہے اس وقت کے لوگوں نے ان رسول کی بات اگر مانی ایمان قبول کیا اور نیکمال کیے تو وہ کامیاب ہوں گے اب نبوت ختم ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اب ضروری ہے نجات کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانا جائے اور پھر نیک عمل کیا جائے تبھی نجات ممکن ہوگی اس آیت کے حوالے سے بعض لوگوں نے یہ بھی فتنہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہودی بھی اللہ اور آخرت کو مانتے نسارا بھی اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں ہندوؤں کیا بھی تصور موجود ہے تو سب لوگوں کو ملا لیا جائے صرف رسالت کے حوالے سے فرق ہے نا جس کا ذکر اس آیت میں نہیں کیا گیا تو اگر رسالت کے حوالے سے کوئی اختلاف بھی تو اس کو گوارا کر لیا جائے اور سب کو ملا کر ایک نیا وحدت ادیا پر اپنی دین پیش کر دیا جائے یہ بھی سراسر گمراہی قرآن کی کسی ایک آیت کی بنیاد پر عقیدے یا نجات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے سورت البقرہ آیت نمبر آٹھ میں بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں قرآن نے ان کے ایمان کی نفی کی اس لیے کہ وہ رسالت کا اقرار نہیں کر رہے تھے یہی قرآن بتاتا ہے سورت النساء آیت نمبر 150 اور 151 میں اللہ کے کسی رسول کو ماننا کسی کا انکار کرنا یہ پکے کافروں کی نشانی ہے یہ قابل قبول نہیں یہی قرآن بتاتا ہے سورت الحدید آیت نمبر میں وہاں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور رسول پر ایمان لانے کا ذکر ہے آخرت کا ذکر نہیں تو اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخرت پر ایمان کی ضرورت نہیں تو حاصل کلام یہ ہے کہ کسی ایک آیت کی بنیاد پر عقیدے نجات کا فیصلہ کرنا درست نہیں تمام متعلقہ آیت کو سامنے رکھ کر پھر نجات کا فیصلہ کرنا چاہیے اور اب جو بھی چاہتا ہے کہ اسے نجات ملے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا ہوگا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا اس کے بغیر نجات ممکن نہیں بلاخن ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وعید اقدنا اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اس کا ذکر ان شاء اللہ آئی میں آئے گا سورت البکرا ہی میں التور اور ہم نے تمبر تور کو بلند کیا اس کا ذکر لائے گا آیت نمبر 171 میں جو کچھ عطا کیا اسے مضبوطی سے تھامو جو کتاب دی جا رہی جو احکامات دیے جا رہے ہیں اسے قبول بھی کرو مضبوطی سے تھامو اس پر عمل کرو ود گرو معافی اور جو گروس میں ہے اسے یاد رکھو لال تکون تاکہ تم بچ سکو مراد کے اللہ کی ناراضگی اور اس کی سزا سے بچ سکو ثم لئی تم پھر اس کے بعد تم پھر گئے نافرمانی فرمانی کر گئے فل اللہ و رحمت اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکن من القاصرین تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اللہ کا فضل ہوا وہ تمہیں معاف فرما رہا ہے وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ پلٹ آؤ کی طرف اگر ایسا نہ ہوتا تم ہمیشہ کے خسارے میں پڑ جاتے و لغت عالم تم الزینہ سب تھی اور یقیناً جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی تھی اصحاب ثبت ہفتے والوں کا واقعہ سے انشاء ہم پڑھیں گے سورت العراف رکو نمبر اکیس میں ایک مخصوص دن عبادت کا انہیں دیا گیا تھا لیکن اس میں انہوں نے نافرمانی کی تھی ذکر کئی مرتبہ قرآن نے کیا ہے لیکن تفصیل نشاء الگ صورت العراف رکو نمبر 21 میں فقول خاص تب ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ یہ سخت سزا اللہ نے نا فرمانی کی دنیا میں انہیں دی تھی فجا اللہ نقال الما بینا وما خلفا پھر ہم نے انہیں اس وقت موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا یہ بنی اسرائیل ہی کا ایک گروہ جب اللہ کے نافرمانی فرمانی کی ہفتے کے دن کے بارے میں تو اللہ نے زریل خوار بندر بھی انہیں بنا دیا اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے بھی عبرت بنایا اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت انہیں بنا دیا و مئوت المطقین اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا مراد ہے کہ ان کے حالات کو دیکھ کر ان کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر اور کوشش کرو اللہ دینا منو تو ان